کاف ہا یا آئی یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی ربه خفیا جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا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 کبھی محروم نہیں رہا ملیا <وَلِيَّا> اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانج ہے پھر بھی مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما یارثونی ويرث من آل يعقوب وجعله ربي جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اخلاق بنائیو یا ذکریا اننا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا فرمایا اے کریا ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یا ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا ربی یکون لی غلام وکانت وقد بلغت من الكبر انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے یہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے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 رب ألا تكلم الناس ليال کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہوتے ہوئے تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے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 کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو دل کتاب نیا فرمایا اے یحییٰ ہماری کتاب مضبوطی سے تھامے رہو اور ہم نے ان کو لڑک پن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے بوا دیوانی اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے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 واذکر فی الکتاب مریم اذ تبذت من اهلھا مکانا شرقیا اور کتاب یعنی قران میں مریم کا بھی ذکر کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مکان کے مشریقی حصے میں چلی گئیں تتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیھا روحنا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 مریم بھولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ لیتی ہوں فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں يكون غلام ولم ولم مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوہ تک نہیں اور میں بتکار بھی نہیں ہوں قُل كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ يَهِينُ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فرشتہ نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے ایسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو ہم لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت بنائیں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے چنانچہ وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں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 ڈیزائن نفلتی تی پالی کینی اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ وہ تم پر تازہ عمدہ کھجوریں گرائے گا فَكُل وَشرَضِي وَقَلّ عَيْنَا فَإَِّ تَرَيَّ مِنَ الْ البَشَرِ أَ أحدَدًا فَقُلِي إِينَ لَغْتُ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 ببیاں اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بتکار تھی من كان في المهد تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کے گود کا بچہ ہے کیسے بات کریں قال ان بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے جالنی بسم تو اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں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 تو وہ ہو جاتی ہے تم مستقی اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے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 حاضر ہونے سے خرابی ہے لکن والی وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج کھلی گمراہی میں ہے غفل اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے رس ہی زمین کی اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہوں گے اور ہماری طرف ان کو لوٹنا ہوگا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 ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا تو میرے ساتھ ہو جائیے میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا اب تب دش پوش پونو ابا شیتان کی پوجا نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ کا نا فرمان ہے ابتی ان ذکا عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب اپ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں قل ارغب ان تعن الہتی ابراھیم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 اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور پر اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا تلند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 وَنَادَيْنَاهُ مِن جانی الطُّورِ پوری وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور ہم نے ان کو ٹور کی دہلی طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا کو اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کر عطا کیا نفیولہ نبی اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور رسول تھے نبی تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کی ہاں پسندیدہ تھے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہایت سچے تھے نبی تھے مکن اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا انعم من, من, من, من حمنا وَمِنْ مَّنْ حَمَلْنَا مَعْنُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَّنْ هَدَيْنَا وَجَدتَ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا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 فخلف من بعدهم خلف الصلاة الشهوات فسوف يلقون پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے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 بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کو صبح و شام کھانا ملے گا تِلْكَ الْجَنَّدِ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 اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں وما هل تعلم له یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پرور تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو سنو مت الخوج اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا سنو انویہ کش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 پھر ان سب کو جاننم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے ثم من كل اشد پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سخت سرکشی کرتے تھے ثم ما لا نحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا پھر ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں وا ان منکم الا واردھا كان على ربك حتما مقضيا اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا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 قرن هم احسن اساس وریا اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں وہ لوگ ان سے ٹھاٹ باٹ اور نمود و نمائش میں کہیں اچھے تھے قل من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مددا خت علادون سا فسیال فَسَيَعْلَمُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ اشوم مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا کہہ دو کہ جو شخص گمرائی میں پڑا ہوا ہے رحمان اس کو آہستہ آہستہ مولد دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور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 ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلہ ہمارے سامنے آئے گا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور مابود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجبِ عزت ہوں کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا ہرگز نہیں وہ معبود ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے ألم تر على کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیتانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو خوب اکساتے رہتی ہیں فلا تعجل انما منع عد تو تم ان پر عذاب کے لئے جلدی نہ کرو کہ ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں یوم نحشر المتقین ال جس روز ہم پر کو رحمان کے سامنے بتا اور مہمان جمع کریں گے و نسوق المجرمین ال جہنم موردا اور گناگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے لا إلا من اتخذ عند تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے رحمان سے اقرار لے لیا ہو اتخذ ولدا اور کہتے ہیں رحمان بیٹا رکھتا ہے لقد جئتم ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو جد قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے ان کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا وما ان يتخذ ولدا اور رحمان کو شاید نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے ان كل من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ ہر شخص جو آسمان زمین میں ہے رحمان کے روبرو بطور بندہ ہی آئے گا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے يوم فردا اور یہ سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے ان آمنوا لهم ودّا جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے رحمان ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا فَإن اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنزِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا اے پیغمبر ہم نے یہ قرآن تمہارے زبان میں آسان بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوں کو ڈر سنا دو